السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العلم لا واشد اللہ محمد رسول آج کے خطبے کا موضوع تھا اسلام میں توحید کی اہمیت اور اس کا مقام مرتبہ اس موضوع پر خطیب محترم نے خطبہ, خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے بندو اللہ تعالی سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا تغوا اختیار کرنے کا حکم دیا ہے یا منطق اللہ حقاطی ولا تمۃن تو مسلمون ائی ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے اور جب تمہاری وفات ہو تو اسلام کے اوپر تمہاری موت آئے اللہ کے بندو قرآن کریم میں سب سے زیادہ چجیز اللہ رب الامی نے بیان کی اپنی توحید کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا فعلم پہلے اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ رب العامین کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے یہ سب سے بڑا واجب ہے یہ مطلوب ہے سب سے بڑا تقوا کا سب سے اونچا درجہ ہے اسی کے لیے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی انسانوں اور جناتوں کو اسی کے لیے پیدا کیا گیا اسی لیے جنت بنائی گئی جہنم بنائی گئی اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے کتابیں اتاری دنیا کے اندر نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اللہ کرشاد ہما خلق الجنا صا اللہ بدون ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, گیا پیدا کیا ہے یعنی یہ کہ میری توحید پر ایمان لائیں صرف میری عبادت کریں اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہ کریں اور دل سے صرف اور صرف اللہ رب بلامین کی طرف توجہ کریں اللہ سے امید رکھیں اللہ ہی کا ڈر اور خوف ان کے دلوں کے اندر ہو اللہ تعالیٰ ہی سمت مانگیں اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے وہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے دنیا اور آخرت سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگی جائیں اللہ رب العالمین نے اسی کلم توحید کی تحقیق اور اس کے اس بات کے لیے دنیا کے اندر نبیوں اور رسولوں کے مبارک سلسلے کو قائم فرمایا سبوں نے ایک رب کی عبادت کی دعوت دی سبوں نے کہا و بد اللہ ماں کمن غیرو صرف اور صرف اللہ کی بات کرو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی تمہیں نفع نقصان کا مالک نہیں ہے اللہ اکیلا ہے اپنے اسماء اور صفات میں اللہ رب العالمین کی صفات اور اسما میں, اسمع میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے نہ کوئی اس کے برابر ہے اللہ رب العامن کرشاد لئی ہے اس شہی وہ بس سمیع البشیر اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے وہی سننے والا اور وہی دیکھنے والا ہے اے اللہ کے بندو توحید کا علم تمام علوم کی اصل اور جڑ اور بنیاد ہے تمام علوم اس کے تابے ہیں اور توحید کی دلیلیں قرآن کے اندر سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں سب سے عظیم آئے جو قرآن کریم کے اندر ہے وہ آیت القرسی ہے جس میں اللہ رب العامین کی وحدانیت کا اور اس کی عصما اور صفات کا ذکر ہے اللہ الرمۃ اللّہ لا الہ اللہ الہیم سب سے عظیم صورت سب سے افضل صورت قرآن کی صورت الفاتحہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے عیا کا نا ابودیا کا نسط کہ ہم صرف اللہ کی بات کرتے ہیں اللہ حربلامین کے علاوہ کسی سے ہم مدد نہیں مانگتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں میں اس بات کا اعتقاد رکھتا ہوں کہ اللہ رب الامین کے علاوہ کوئی بات کا مستحق نہیں ہے وہ اکیلا ہے اللہ کے علاوہ کوئی فرشتہ ہو کوئی نبی مرسل ہو کوئی ولی ہو کوئی صالح ہو دنیا کی کتنی بڑی سے بڑی کوئی ہستی نہ ہو وہ کسی بھی قسم کی بات کا مستحق نہیں ہے اور شہادت اللہ اور محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کے اقرار کرتے ہیں اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں اس بات پر یقین کامل رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں حقیقی رسول ہیں اللہ رب العالمین نے پوری دنیا انسو جن کی طرف انہیں نبی بنا کر کے بھیجا اللہ رب العالمین نے ان پر وہی اتاری اور قرآن ان پر اتارا جو دنیا جو سب سے عظیم ترین کتاب ہے اور آخری کتاب ہے جس کی افاط کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے رکھی ہے یہ توحید اور یقین اس کا علم حاصل کرنا ہر بندے کے اوپر ضروری ہے اور یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ ایک بندہ اس توحید کو حاصل کرے اور اس کے اوپر عمل کرے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تعلم القرآن و تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن لوگوں کو سکھائے بخاری کی حدیث ہے اللہ قسور صلی اللہ وسلم نے معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو کو یمن بھیجتے ہوئے فرمایا تھا انقطع قوم کتاب فلام وحد اللہ تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو سب سے پہلی چیز جس کی تمہیں دعوت دینا اس بات کی طرف دعوت دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ ان کا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں یقین کریں اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے این شد اللہ الہ اللہ وان محمد رسول اللہ اس بات کی تو انہیں دعوت دو کہ اس بات کی شہادت دیں گواہی دیں کہ اللہ رب العامین کے علاوہ ان کا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور محمد صلّم اللہ, اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہر العامین کی ذات ہے اور عبادت ان تمام چیزوں کے کرنے کا نام ہے جنہیں اللہ رب العالمی نے حکم دیا ہے اور ان تمام چیزوں کے چھوڑ دینے کا نام ہے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے اور جو دل کی عبادات ہیں وہ تمام عبادات خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہوں توکل یقین اخلاص اللہ کی طرف توجہ اور لو لگانا اللہ سے امید رکھنا اللہ ہی کا خوف دل کے اندر ہو اللہ ہی سے انسان کو امید ہو اللہ تعالیٰ ہی کا ڈر اور خوف ہو یہ تمام قلبی عبادتیں ہیں یہ ساری باتیں خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہو دعا اے میرے بھائیوں یہ توحید کا جوہر ہے اللہ کے سر قیدی دعا عبادت دعا عبادت ہے لہٰذا دعا بھی اللہ تعالی ہی سے کی جائے اللہ تعالی ہی سے مانگا جائے اور اللہ تعالی سے مانگنے کے لیے کسی کا واسطہ نہ لیا جائے اللہ ہر غلام ہی ہماری تمام باتوں کو سننے والا ہے اللہ کے سرکدی سے لئی سا سعی ان کرم اللہ تعالیم دعا اللہ تعالی کے نزدیک دعا سے بہتر کوئی معزت چیز نہیں ہے لہٰذا دعا جب انسان کرے صرف اور صرف اللہ تعالی سے کرے اللہ تعالی ہی سے مانگے اور اس کے علاوہ کسی اور سے کچھ نہ مانگے کیونکہ اللہ ہر برامین ہی نفع نقصان کا مالک ہے اس کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے اللہ سے بنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے اللہ سے ہر خیر مانگے ہر نقصان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے جہنم سے نجات مانگنا ہو جنت مانگنا ہو ہر وہ چیز جس کا ایک بندہ محتاج ہے دنیا اور آخرت میں وہ سب کی سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے اے اللہ کے بندوں تو سب سے عظیم چیز ہے اور توحید کی نقیز اور اس کی اپوزٹ شرک ہے جتنی بڑی توحید کی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر اسی طریقے سے شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے تو آبر حمایا انت اللہ خلقک تم اللہ تعالیٰ کے کسی کو برابر سمجھو جبکہ اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اللہ ہی تمہارا خالق ہے لہذا یہ شرک سب سے بڑا شرک ہے اور شرک کرنے والوں کے لیے مغفرت نہیں ہے شرک کرنے والوں کے لیے اللہ رب العامی نے جہنم بیانہ رکھی ہے اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جیسا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا ایسے لوگوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اے اللہ کے بندو تو ایک دم واضح ہے اس کے اندر کوئی لبس سے اور اس سے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وضاحت کی محتاج ہو قرآن میں اس کی دلیلیں محکم ہیں واضح ہیں اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نبیوں کو رسولوں کو اسی کے لیے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ کرشاد ہے ولقط با اصنافی کل امتن رسول انبد اللہ و استنب الطاعت ہر امت میں ہر قوم میں میں نے ہم نے رسول بھیجا کہ جاؤ انہیں اللّہ کے بعد دعوت دو اور تاغت یعنی خیر اللہ کی عبادت سے انہیں بچاؤ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ سے المبیا خط اللہ تمام انبیاء ایک دوسرے کے اللہ بھائی ہیں دین ہم واحد, سب کا دین ایک ہے وہ شرائم اور ان کی شریعتیں مختلف ہیں لیکن دین سب کا ایک ہے لہذا اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارنا چاہے وہ نبی ہوں یا رسول ہوں یا نیک لوگ ہوں یا اس طریقے سے کوئی بھی چیز ہو حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا دنیا میں اللہ کے بعض مقام مرتبہ ہے ان کو بھی اگر کوئی پکارتا ہے تو اللہ البراہین کے ساتھ شر کرتا ہے آپ اللہ کے بندے تھے اللہ البرامین کے رسول تھے اللہ کے بات کرنے والے تھے آپ کے اندر اللہ البرامین کی خصوصیات نہیں تھیں آپ انسانوں میں سے تھے آپ کو اللہ غلامین نے ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے دنیا کے اندر بھیجا تھا لہذا اگر کوئی اللہ کے رسول کو بھی پکارتا ہے تو اللہ البراہین کے ساتھ کرتا ہے اگر یہ اللہ کے رسول کا پکارنا شرک ہے تو آپ کے علاوہ کسی پتھر کو پکارنا کسی اور کو پکارنا کسی امتی کو پکارنا کسی پیر اور کسی فقیر کو پکارنا یہ کس قدر بڑا شرک ہوگا لہذا ہم خالص اللہ العالمین کو پکاریں اللہ رب العالمین نے خود قرآن مقدس کے اندر اپ نبی کو حکم دیتے وہ فرماتا ہے و القدو ہے قبل لئی نہ شرک تلئی ہم نے آپ کی طرف ہی کی ہے اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی و رسول ہم نے دنیا کے اندر بھیجے سب کی طرف انہیں وہی کی تھی کہ اگر تم نے شر کیا اللہ تمہارے سارے امال کو برباد کر دے گا یہ اللہ ابلامین اپ نبی کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے لہٰذا جو بھی اللہ تعالی کے ساتھ شیر کرے گا اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا اور ایسے لوگوں کی کبھی مفرت نہیں ہوگی انہیں جنت کی خوشبو بھی کبھی نہیں ملے گی عمر بل خطاب رضی اللہ انہوں نے حجر سود کو چومتے ہوئے کہا تھا اے اللہ تعالیٰ اب اللہ انلم اللہ تعالی کی قسم مجھے یقین ہے میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے لا تدر و لا تنفع نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے اگر میں نہ دیکھا ہوتا تو تجھے اللہ کے رسول نے بوسا دیا ہے تو میں تجھے کبھی بھی بوسا نہیں دیتا ہم خانہ کعبہ کو کا طواف کرتے ہیں طواف اللہ کے لیے ہے کوئی خانہ کعبہ کے لیے اگر طواف کرتا ہے اللہ تعالی کے ساتھ شیر کرتا ہے ہم زمین پر سجدے کرتے ہیں سجدے اللہ کے لیے ہوتے ہیں اگر کوئی زمین کے لیے سجدہ کرتا ہے وہ اللہ حرامین کے لیے شرک کرتا ہے تو کیونکہ زمین مخلوق ہے لہذا ہماری ساری باتیں خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور یہ پتھر جس کو ہم جس کو ہم بوسا دیتے ہیں تواف کے دوران خانہ کعبہ کے اندر جو موجود ہے ہم اس کو نفا نقصان کا مالک نہیں سمجھتے وہ جنت سے آئے ہوا پتھر ضرور ہے لیکن نفا نقصان کا مالک جب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کہ یہ پتھر کیسے ہو سکتا ہے لہٰذا اگر کوئی اس کو نفا نقصان کا مالک سمجھ کر کے بوس بوسا دیتا ہے وہ بھی اللہ برامین کے ساتھ شر کرتا ہے یہ باتیں انہوں نے پہلے خطبے کے, کے اندر شاعر فرمائی دوسرے خطبے کے اندر فرمایا کہ توحید کہ لوازمات میں سے یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا معنی سمجھیں رب کا معنی سمجھیں کہ رب کا معنی کیا اور اللہ کا معنی کیا ہے رب کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے وہی سب کو پالنے اور پوسنے والا ہے وہی سب کو روزی دینے والا ہے وہی دنیا کا نظام چلانے والا ہے یہ چار چیزیں روبیت کے اندر شامل ہیں اور جو ربوبیت پر ایمان لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے اس بات کو لازم کرتا ہے کو خالص اور خالص اللہ العالمین کی عبادت کرے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ہی کو خالد مانتا ہے اسی کو رب, رب مانتا ہے تو اس بات کا تقاضا ہے یہ کرتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ ابراہین پر ایمان لائے اور صرف اسی کی عبادت کرے مکہ کے مشرقین اس بات کے اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کی بہت ساری آیتوں کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ مکہ کے مشرقین اللہ کو اپنا رب مانتے تھے اللہ کو اپنا خالد مانتے تھے اللہ کو اپنا رب مانتے تھے دنیا کا حق دنیا کا نظام چلانے والا مانتے تھے حتیٰ کہ جب وہ پریشانیوں میں ہوتے تھے تو صرف اور صرف اللہ کو پکارتے تھے جیسا کہ اللہ غلامی نے قرآن کی بہت ساری آیت و بیان کیا ہے فع ازارہ کی بھر فلک دا اللہ جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور ان کی کشتیاں بھور میں فستی ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ اور معبودوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہی ہمارا رب اور خالق اور مالک ہے یہ انسان کو ایمان اور اسلام میں داخل کرنے والا عقیدہ نہیں ہے یہ اسلام یہ عقیدہ انسان کو جہنم سے بچانے والا نہیں ہے کیونکہ مکہ کے کی مشرقی اللہ تعالی کو خالق اور مالک مانتے تھے انہیں رازق مانتے تھے جیسا کہ اللہ رب براہمین نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے لا الہ الا اللہ کے مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا رب نہیں ہے آج بہت سارے لوگ یہی معنی سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا ہے اللہ ہمارا خالق یہ لا اللہ اللہ کا معنی نہیں ہے لا الاہ کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی سچا محبود نہیں ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے تمام عبادات خالص اللہ کے لیے کی جائیں گی اللہ نے ہمیں اپنی یہ بات کے لیے پیدا کیا ہے لہٰذا لا الہ اللہ کا مطلب, مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب اور کوئی خالق نہیں یہ تو مکہ کے مشرق بھی مانتے تھے لیکن وہ اللہ رب کے کی باتوں میں دوسروں کو شریک بھی کر لیا کرتے تھے اس لیے لا الہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ العالمین کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اگر یہ معنی ہوتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے تو ہمارا کلمہ یہ ہوتا لا خالق اللہ یا وہ لارا ضیقا اللہ یہ ہمارا کلمہ نہیں ہے ہمارا کلمہ بلکہ تمام نبیوں کلمہ لا الہ اللہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستعق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے گی طواف نماز روزہ حج زکت نظر و قربانی یہ ساری باتیں خالص اللہ کے لیے سجدے اور رکوع اللہ رب غلامین کے لیے اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدے کرتا ہے اگر جو اللہ رب العامن کو خالق اور مالک مانتا ہے وہ اللہ رب الامین کے ساتھ شر کرتا ہے یہ سب سے عظیم چیز ہے کلم توحید اور اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر دنیا سے جاتے ہوئے کیوں اس کا اقرار کر بیٹھے اور زندگی بھر اسی پر قائم رہے اللہ اربرامن اس کو جنت داخل کرتا ہے اللہ کے سرگزی سے منکانا آخر و کلام ہلا اللہ الا دخل الجنہ دنیا جاتے ہوئے جو جس کی زبان سے لا الہ الا ادا ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے داخل کر دیتا ہے لہذا اس کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے توحید کا علم عقیدے کا علم اور توحید کو توڑ دینے والی چیزیں کیا ہیں ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا ایسے علماء کے ذریعے سے جو مستند اور معتمد علماء ہیں ان سے حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور پھر اللہ رب العالمین تب رجوع کرنا اللہ تعالیٰ ہی سے ہدایت کی امید رکھنا اور اسی سے دعا, دعا کرنا کہ اللہ ابرامین ہم کو ہدایت پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اسقامت عطا فرمائے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ توحید اور یہ عقیدہ آپ کو دنیا میں بھی دنیا میں بھی اسی عقیدے کی بنیاد پر آپ کو امن و امان حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی اسی عقیدے کی بنیاد پر آپ کو جنت ملے گی اور قبر کے عذاب سے آپ بچیں گے یہ ساری باتیں انہوں نے خطب دوسرے خطبے کے انداد فرمائی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دروض پڑھتے ہوئے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کے بعد اپنے خطب اختمام فرمایا اللہ تعالی دعا کہ اللہ ابراہین ہمارے دلوں کے اندر توحید کو مضبوط فرمائے اللہ ہمیں شرک سے بچائے اللہ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے اللہ ابراہین ہمیں قیامت کے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی رفاقت اور ان کی معیت رسیف الام و صرف محمد ولا علیہ و صابم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج جبیل داوا سینٹر میں اعلان ہم لوگ سن لے کہ ان شاء اللہ اصل کی نماز کے بعد سے وہاں پر بہت ہی اہم پروگرام ہے ایک کتاب شرح سننا امام بر بہاری کی اس کتاب کی شرح ہوگی اور ایک پی ایچ ڈی اسکالر مشہور عالم دین ڈاکٹر شیخ کلیم الدین یوسف صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں عصر کی نماز کے بعد سے پروگرام شروع ہو جائے گا اس لیے ہم لوگوں سے گزارش ہے کہ دعوت سینٹر میں عصر کی نماز پڑھیں اور اس پروگرام سے فائدہ اٹھائیں اللہ رب العامن ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دمین اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے وہ اللہ خیر